بس اللہ, اللہ, اللہ علیہ على محمد, محمد. <تصفح> السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مکتب حضرت موجود تمام خران اکا نامی گروپ اور ساتھ باقی تمام سامعین خواران کو شمح اقبال سے سلامت کرتے ہیں فک اللہ سلسلہ درس, درس باب و درس نمبر ستاون ففٹی اور پیج نمبر ترہتر سیونٹی تھری سے شروعات چاہتا ہے اس کا دوسرا پیراگراف ہے اور نمبر تین سطح نمبر, نمبر گیارہ سے شروعات چاہتا ہے تو اس میں کل جو ہے جمعہ کے سنتوں کے بارے میں کل کا درستہ آج جمعہ کے امام کے شرائط جو ہے کیا کیا ہیں اس سلسلے میں بیان ہو رہا ہے تو حضرت شاشر محمد عربا فرماتے ہیں وہ یعنی ما سے جمعے کے لیے کچھ شرائط تھے جمعہ قائم کرنا مسلمانوں پر واجب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں ان میں سے ایک شردی یہ ہے کہ امام کو ہو ایک امام کو جس میں امامت کی شرائط پائے جائیں تاکہ وہ لموں لوگوں کو واضح نشحت کر سکیں لوگوں کو حجات کر سکیں اور جمعہ پڑھانے کا اصل مقصد حاصل ہو سکے تو مانتے ہیں وہ شرائط جمعہ کے لئے کئی شرائط ہیں ان میں سے ایک مین ہے ان میں سے ایک جو ہے یہ ہے الامام المتصف ایک ایسا امام ہو ہاں لوگوں کو امامت کرنے والا جمعہ امام جمعہ جیسا ہم بولتے ہیں ہاں الامام المتصف ایک ایسے امام جو المتصف بھی صفات الامام ہے جس میں امامت کے صفات اپائے جانے والا جس میں امامت کی متصف صفات سے وہ متصف ہو ایک امام ہو جو کہ المتصف ہو متصف ہو صفات <تصفت> امامت امامت کے صفات یعنی وہ ایک ایسا شخصی جو امامت کے صفات سے متصف ہو اور امامت کے کم سے کم صفات کیا ہیں حلمت واحل وہ یہ ایک تو ازکو و شخص جو جمعے کی امامت کریں گے مرت ہو والریت و آزاد ہو یعنی غلام کے مقابلے میں آزاد ہو ابلوغ وہ جمعہ کے امام بالک ہو ولاق خلو اور عقلم ہو پاگل نو مجنون نہ ہو ہاں جی نہ ہو وسلام ہو اور وہ امام جمعہ مسلمان ہو ولادل اور عادل ہو ہاں جی اور عادل میں نعلوں بار بار بتائے فکر جو عادل ہیں یہاں پر گناہان کبیرہ سے مکمل اجتناف کرنے والا صغرِ کبھی بار بار ارتقاب نہ کرنے والی شخص عام طور پر فکر اس معنی میں لیتے ہیں عادل سے مراد تو مجموعی طور پر ہے کہ گناہوں سے اجتناب کرنے والا جب گناہوں سے اسلام کریں تو عدل بمانے ظلم بھی اس میں آ جاتا ہے وہ بطری کا والا آ جاتا ہے کیونکہ وہ حقوق العباد میں آ جاتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہے اس کے علاوہ عدل جو بیمانِ ظلم ہے اس ظلم کے مقابلے میں ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو گناہ نے کبیرا سے اجتناب کرنے والا اور مکمل اور شغرا سے بھی بار بار ارتقاب نہ کرنے والے شخص اس کو عادل سے عادل کی تفکیق میں جو عادل آتا یہ مناتا ہے یہ بلاتے والل اور وہ عادل شاسو والا علم ہو جی لوگوں کو بہت نشر کرنے کے لیے ضروری علوم اس کے پاس ہو وہ جو بات کرتے ہیں وہ جان کے کریں سمجھ کے کریں ہاں جی اس کے وقرآ سنت کی روشنی میں بات کریں نہ کہ آپ اپنے دل میں جو بھی بات آ جاتے ہیں صحیح غلط سب ملا کے بات کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں وہ لوگوں کو گمراہ کر گیا میں جانتا تک سوچتا ہوں آج کے میں اور پرانے مسمانوں میں جو فرقہ بندیاں ہو چکا ہوں غروب بندی وہ ایک دوسرے کا دشمن بن گیا اسی نادان جو ہے جاہل و عالم نمال لوگوں کی وجہ سے پڑھا کچھ بھی نہیں سیکھا خوش بھی نہیں جانا کچھ بھی نہیں ہم بس کرسی پر ہیں دو لفظ بولنا آتا ہے تو بس بولنا شروع کر دیا نہ قرآن کی روشنی میں نافک سے آگاہ ہے نہ قرآن سے آگاہ نہ اسلام کے روموزات سے آگاہ ہے کچھ بھی نہیں ہے بس جو ہے جو کچھ اپنے من میں آ گیا خود کو آتا کچھ بھی نہیں ہے جاہل مرکف ہے خود کو بہت بڑا عالم سمجھ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں پھر کرسی سے الٹی سیدھی باتیں کر لیتے ہیں ہاں جی اس کو کافی لوگ اس کو مرتا ہے اس کو مومن اس کو میں آ جو جو جاہل آن پڑھ ہیں ان کو ولی اللہ ولی مرشد کامل ایسے ایسے القابات ممبئی ارس ہدایت کیا کیا القابہ نرواسی دنیا میں نہیں دے رہے ہیں جو کہ بالکل جنہوں نے مدرسہ نہیں دیکھا اس کو عالم ربانی ممبئی رسد ہدایت اللہ حمد. یہ تو پیغمبر و عائم کی صفات ہیں ہاں جی علیہ السلام کی صفات ہیں اس کے علاوہ کسی کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں مامبۂ ارشد ہدایت مرشد کامل و مکمل و ابلۂ الہین جو شاست طوفامر کا بھی توفدۂ بزرگ حسیوں جنہوں جنہوں شریعت طریقہ حرقہ ہر چیز پر مکمل عبور ہے ہاں جی بس جو نام ہمیں پسند آیا بھائی وہ سارا چپکاتا گیا چپکاتا گیا یہ دن تھوڑی ہے بھائی یہ دن اس کو دین نہیں بولتے اس کو دن بول اس وجہ سے کہ ہم لوگوں نے دین نہیں پڑھا دین نہیں پڑھا دین نہیں سمجھا اور ہمارا کرسی آزاد ہو گیا ہاں جی اس وجہ سے جو بھی منہ پہ آتے ہیں مرثہ انہوں نے ایک دن بھی مرثہ نہیں دیکھا وہ عالم بن کے کرسی سے بولنے لگتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اسی وجہ اس حادث شاسد محمد نے یہاں شرط فرمائے والا علم علم سے بعض یہاں شریعت کا علم ہے کیونکہ لوگوں کو شریعت کی روشنی میں حلال حرام جائز ناجائز اور اسلامی بنیادی عقائد لوگوں کو بتانا ہے اس کے لیے شریعت کا علم ہونا ضروری ہے امن معروف جمعے کے عام کا کام ہے لوگوں کو ہفتے میں اب معروف نہیں منکر کرنے معاشرے میں ہونے والی برائیوں سے رغنا ہے اچھے کام کا لوگوں کو ترغیب دینے اس کے لیے بہت علم کی ضرورت ہے الورا اور ساتھ ہی تغوا آنے بگوا ہوورا پرہیزگار ہو پرہیزگار ہو نبی شرح ہوا تاکہ خواہشات نسخ کا شکار ہو کر جو ہیں جو بھی جو ہے فائدہ دیکھیں جو بھی اس کو کچھ فائدہ دے دیں کچھ پیسہ دے دیں تو بس اس کی مرضی کی باتیں کریں کرسی سے لوگوں کو ہاں جی اور خریدا ہوا لوگ نہ ہو کیونکہ ورا نہ ہوگا تغوا نہ ہو پرہیز نہیں ہوگا تو بہت چیزوں پر لوگ استعمال کر لیتے ہیں مثالم دین کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور مائیں وا تغوا سب سے بڑی احمد رکھتے ہیں تغوا جو ہے ایک عالمی دین کھلے تو لوگ جو ہے اس کو استعمال کر لیتے ہیں استعمال میں آ جاتے ہیں اور پھر دین دبا ہو جاتے ہیں وشجات اور اس کو حق بولنے میں شجاہ ہونی چاہیے کہ صرف سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈر اس قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَلجین وََََََََََََََََن رسالت اللہ و اقشا نل عششن اللہ بولو جو اللہ کی رسالتوں کو یعنی الہی تعلیمات کو مند تک پہنچاتے ہيں يہ ڈريل امبيہ كى صفت ہے اور جو کے وارث ہیں ان کی بھی صفت یہی ہونی چاہیے وہ اقشا وہ صرف اللہ سے ڈرتے ولاء ياشا نہ حدن اللہ کے وہ کسی سے نہیں ڈرتے یہ صفات ان میں ہونا ضروری ہے تو اس لیے پر مشکل شجاعت چاہے بہادر ہو سخاوت صحاوت سخی ہو کیونکہ بخل جو ہے انسان کو لوگوں کے دلوں سے نکال دیتے ہیں اس لئے سخی ہونا بھی ہاں جی اس میں جمعہ کے لیے تاکہ لوگ اس سے محبت کریں صحافت کے نظر میں اور اس کی باتیں سننے میں مدد ملتی ہے اور اچھی صفات میں سے انسان کے اور تو صحیح ہو یعنی وہ اشرف النصاحی اور اس کے علاوہ اگر مل جائے تو سب سے اچھے نصب والوں یعنی بھل ملاۃ المحمد امت مح میں سے سب سے اچھے نصب والوں میں جس کو دوسرا بولیں تو سادات ہو اس لیے دل تاسی ہونا چاہیے امام جمعہ اکثر ہمارے سادات سادات عالم نہ ملے تو دوسرے علماء اس کے حقدار بن جاتے ہیں ورنہ سادات عالم ہو تو وہ زیادہ حقدار ہے امامت کے لیے ہمارا اکثر امام جمعہ جمع سادات ہیں اسی وجہ سے اور حضرت شامل کبھی نے مادت قربا میں حدیث بیان فرمایا کہ اس امت میں کوئی خیر نہیں جن میں جو ہے امر معروف نہیں منکر کرنے کے لیے اولاد علی میں سے کوئی نہ ہو کیونکہ ہمارے آج کے سارے سعادات اولاد, اولاد علی میں سے اولاد علی میں سے کوئی نہ ہو ان کا امر معروف نہ کرنے کے لیے تو اس امت میں کوئی خیر نہیں ہے فرمایا یہاں تک جو ہے لہٰذا جو ہے اشرف الانصاف ہو حادثات ہو تو نور, نالا نور ہے ہاں وہ حاض الخسائل شاست فرماتے ہیں یہ جو آٹھ دس دار بندہ صفات بین فرمائے یہ کا الخص حاض الخسائل یہ صفات کا شرائط والا ارکان ہے امامات جمع امام جمعہ کے امام جمعہ کے امام کے لیے شرائط اور ارکان کے معنی نے یہ چیزیں ہونا نہایت ہی ضروری ہے لیکن اس سے بھی زیادہ افسوس ہمارے بعض جگہوں پر جو سادات ہوتے ہوئے بھی جیسے کھورو ہیں علاقے کورو ہے سادات ہوتے ہوئے ہمارے دوسرے جو ہیں دین سے ناولت لوگ جو ہیں ان کو امامت نہیں دے رہے ہیں ان کو امام جمعہ کو خطبہ نہیں دیتے ہیں وہاں خود لوگ آگے پڑھ لیتے ہیں ملا لوگ کتنے بڑا فقے کے خلاف ورزی کام ہے عال محمد کے اولادوں کو کرسی سے دور رکھا ہوا ہے اور خود کرسی پہ چڑھا ہوا کتنی تکلیف دے بات اور بہت سی جگہوں پر اعلی رسول آتے ہیں کرسی نہیں دیتے ان کے محراب کے قریب ہی بیٹھنے نہیں دیتے ہاں جی یہ یقیناً الحاط ہیں بے دینی ہیں. یہ دین نہیں ہے میرا گرامی محمد کے جو اولاد ہیں جو محمد علی حقدار ہیں ان کے عقائد صحیح ہیں ہاں جی اور دین سے ہے اس کو ان کا حق دیا جائے اللہ پھر آگے پر متعین شرائط کے علاوہ ان شرحط کے ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ شاہ جو ہیں ولی المرشد و اللہ کا ولی ہو مرشد ہو مرشد کامل مرشد ان کامل یعنی طریقہ میں یہ سب سے اعلی مقام ہے لوگوں کو ہدایت کرنے کا جو مقام میں اس کو فنا اللہ بقا اللہ کے بات آتا ہے سب سے اعلیٰ مقام و ترکت میں مرشد کامل ہوتی ہے جس کو شریعت پر بھی مکمل عبور ہوتی ہے ترکت کے بھی تمام رومضات سے وہ آگاہ ہوتے ہیں اسی کو مرشد کامل کہا جاتا ہے نہ کہ آج کل کے ان پڑھ جاہل مدرسہ جنہوں نے چہرہ نہیں دیکھا ہو قرآن کے ایک صحیح طریقے سے پڑھنے نہیں تو اور وہ مرشد کامل بن جائے نہیں بھائی کامل شاست امیر کمبیر جیسے عظیم حصوں کو کہا جاتا ہے مکمل خود کامل ہونے کے ساتھ دوسروں کو مکمل کرنے والا بھی ہو ہاں جی وہ پھر اور وہ سمندر کی معنیوں متباحر نے بہت زیادہ مہارت رکھتا ہوں پھر میں شریعت و تریقت و حقیقت شریعت طریقۂ حقیقت تینوں میں شریعت جو ہے ہاں جی یہی اللہ اللہ کے نبی کے احکامات ہیں جیسے فقہ الحافت جب ہم پڑھنے ہیں ہم شریعت پڑھنے ہیں طریقات حقیقت میں جو ہیں اس کو اور باریکی سے جاننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کے نام ہے حقیقت جو ہے اور شریعت پر نہایت باریکی کے ساتھ عمل کریں گے کچھ معوی کیفیتیں آپ پر طاری ہو جائیں گے آپ کے اندر نورانت آ جائیں گے وہ حقیقت تھے ہاں جی؟ تو طریقہ شریعت حقیقت ان تمام چیزوں میں وہ باہر اور سمندر کے معنیٰ ان بہت بڑی مہاذر رکھتا ہو اس کے علاوہ جامع اس کے اندر اگٹھا وہ پایا جاتا ہے لاباب الولایت ایک بندہ جب ول ولی بن جاتا ہے تو اس کے اندر ولایت کے بہت سے مراتب ہیں ہاں سٹیچ ہیں وہ ولایت کے مراتب شعب جو ہے اس میں پایا جاتا ہے مراتب ولایت اس میں پایا جاتا ہو جیسے کل اتوار القلویت جیسے دل کے جو ہے مختلف حالتیں اتوار قالبیہ سات ادوار قالبیہ کے نام سے مشہور ہے اور یہ ذکر کے مراحل ہیں ہاں جی اتوار طالبیہ ذکر کے مراحل ہیں شروع شروع زبان پہ پڑھتے ہیں زبان پہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے پھر زبان عادت ہو جاتے ہیں پھر دل میں اتر جاتے ہیں. پھر وہ وجود کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے پھر اس ذکر کی حقیقت کو وہ جاننے لگتے ہیں تو یقیناً یہ ایک عام جو ہے یا ایک مرشد کامل کی سرپرستی میں انسان عبادت کے خصوصی عبادتیں کرنے لگ جائیں اور شریعت کے امول سے پہلے آگاہ ہو جائیں شریعت کو پڑھ کے شریعت کے عمول ترکت عقائد ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد پھر ایک مشیرِ کامل کی سرپرستی میں آ جائیں اور وہ صحیح رہنمائی کرنے والا ہو تو انسان کو یہ نورانی کیفیتیں ادوار قلویہ صفیہ وغیرہ یہ ان کو حاصل ہو جاتی تو سوتی ادوار قلویہ صفیہ یہ کل دل کے مختلف طور یعنی مختلف مراحل نے میں سات مراحل لکھا ہے کتابوں میں و الوار اس کے علاوہ جب وہ خصوصی عبادتوں میں جاتے ہیں کرنے لگتے ہیں مشرق کامل کے سرپرسی میں تو وہ طرح طرح کے نور سرخ نور صبر نور سفید نور, نور، اسم دیکھتے ہیں تو اس کو انوار کرنے سے تعبیر کیا ولم کاشفات الملکوتیت مقاشبت کا شب پردہ ہر جانک کے من ملکوط جو ہے عالم معنی عالم اروا ہماری اس عالم کی ایک بھی ایک باتیں ہیں اور اس کے عالم معنیٰ کو جس کو ہماری ہوا سے ظاہر نہیں کر پڑتے ہیں اور اس میں فرشتے ہیں اروا ہیں ہاں یہ جو ولی اللہ جو اس مقام پہ پہنچ چکا ہے وہ وہ فرشتے دیکھ سکتے ہیں ہاں اور لوگوں کے دل کے اندر کی کیفیتیں جان سکتے ہیں اس کو مقامی کا شب ہوتے ہیں اس کو مکاشفات المل عالم ملکوط کی عالم ملکود عالم مانا عالم فرشتگان ہماری اس عالم کو عالم شہادت بولتے ہیں عالم ناصور بھی بولتے ہیں ظاہر عالم میں اس کے ایک نے اس میں اروا ہیں فرشتگان اس کو عالم ملکوط سے تعبیر کرتے ہیں، تو عالم ملکوط اس کے جو ہے حقائق اس سے پردے ہٹ چن ہیں وہ دیکھنے لگتے ہیں و المجاداتی جبود جبروط اللہ تعالیٰ کے صفات کے عالم کو جیسے بے علم بے قدرت اور ان صفات کے عالم کو بولتے ہیں اللہ کے خالقیت رازکیت مشاہدات جبروتیہ سمناتی اللہ تعالیٰ کی ان صفات الٰہی کا اللہ تعالیٰ کی بے علم قدرت کے کچھوں جلقیام بندہ پال لیتے ہیں اپنے اندر دیکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ علیہ السلام عرمۂ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو اس مقام پر کون بول سکتا ہے جی ایسے ہی عظیم ہنسیاں ہی کہہ سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں مشاہدات جبر عالم جبر خدا کے صفات کے عالم کو دیکھنے والا پتلیات ذاتی الاہۃ لاہت اللہ تعالیٰ کے ذات کے مقام کو بولتے ہیں وہاں سے بھی مختلف انوار جو ہے پھوٹتے رہتے ہیں ان کی تجلیات ہوتی رہتی ہیں ہاں جی صفات الہی کا ظہور ہوتا رہتا ہے اس کو درک کرنے والے لوگ یہ ولایت کے سب سے اعلیٰ مقام ہے فن ان فلا فی پھر وہ بندہ خدائی صفات سے غرق ہو جاتا ہے باقین باللہ اور الہی صفات سے وہ متصرف ہو کر رہتا ہے ہاں اور اس کے اندر سوائے اچھی خوبیوں کے کچھ نہیں رہتا بس وہ ایک صالح بندہ ہے یعنی ہاں اس کی ظاہر دنیا میں اس کے باطن آسمانوں سے معلق ہے مظہر الجمی صفاتی و آسمان اور یہ بندہ پھر اس اعلیٰ مقام پر پہ پہنچنے کے بعد منصل یعنی وہ آئینہ بن جاتا ہے علی جامع صفات تو اللہ تعالیٰ کے تمام صفات اور آسما کا وہ آئینہ بن جاتا ہے اور اس میں خوبیوں کے سوا کمالات کے سوا معنویت کے سوا کچھ نہیں کسی ان کی نقص ایک کمزوریاں اس میں اب نہیں پائی جاتی وہ اعلیٰ مقام پر پہنچا بازتی ہے اس کی مثال کون دن شاخ کا آدم اولیاء ہے جیسے آدم اولیاء یعنی علیہ علیہ السلام کو آدم اولیا تمام ولیوں کا آدم امت محمدی میں سے جیسے علی علیہ کی طرح ہاں جی کا نہ نورا نالا نور اگر ایسا امام مل جائے تو نور و نالا نور ہے ہاں جی یقیناً ایسا ہی ہستیوں کا پائے جانا نہایت ہی مشکل کام ہے ہاں بس کچھ خوش نصیب لوگوں کو مختلف ادوار میں مل جاتا ہے ورنہ لیکن فرمائیں لیکن اگر ایسا نہ ملے والے سے لے کر نکل کے جو اعلیٰ مقامات ایک ولی اللہ کے جو صفات دیں ایسا ولی کامل انہ چھے اعلیٰ کے اعلیٰ مقامات سے متصف نہ ملے تو اوپر کے جو شرائط ہیں وہ کم از کم ہو ہاں جی تاکہ جو ہے معجمات کا جو ہے فلسفہ ہو تو نہ ہو جائے ہاں جی یہ ہو تو پھر وہ جمعہ جو ہے یقیناً جمعہ کا حاصل مصدہ حاصل ہوگا تو آج کے اندر یہ بڑے دفاع کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ آگے چلیں گے اللہ سب کو سلم